خاص نمبر تین استحضا پہلے استفاد پھر اتفاق اب استحضا ہے کہتے ہیں کہ یہ تو اس وقت ہے کر رہا تن واپس آنا خاص بڑی گھاٹے والی بڑی نقصان والی کیا مطلب ہے اس کے دو مطلب ہیں ایک مطلب تو وہ مشکری کر رہے ہیں کہتے اچھا حضرت ہم سارے واپس آ جائیں گے دنیا میں دوبارہ زندہ ہو جائیں گے ہاں جی سارے زندہ ہو جاؤ گے حضرت پھر یہ مکان کیسے پورے ہوں گے مکان کیسے پورے ہوں گے مکان تو تھوڑے ہو جائیں گے اس طرح تو اب تو ایسا ہوتا ہے نا کہ باپ مر گیا بیٹے آ گئے اب جب وہ پہلے پچھلے سارے جمع ہو گئے تو مکان تو تھوڑے ہو جائیں گے رہائش کہاں ہوگی بہن وہ سن رہے ہو یہ مسخری کر رہے ہیں یہ کالو تل کا ایندھن کر رہا تم کہ یہ تو اس وقت ہے واپس آنا خاصرا بڑی نقصان والی بڑے گھاٹے والی کہ مکان پورے نہیں ہوں گے رہنے کی جگہ نہیں ہوگی بات سمجھ ہی اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ تل کا ایندن کر خاص ہے اگر ہم نے واپس آنا ہے پھر تو ہم بڑے خسارے میں ہیں کہ ہم تو منکر ہیں ہم تو تیاری نہیں کر رہے اگر واپس آنا ہے پھر تو ہم بڑے گھاٹے میں آ گئے یہ استغذا پھر نہیں بنے گی ہے پر انما ہے جواب شکوا کیا لکھا ہے جواب شکوا اللہ نے فرما خبردار ایک ڈانٹ ہوگی ڈانٹ سمجھتے ہو ڈانٹ نام گور کی آواز جبری اصرافیل ایک ہی آواز دے گا سارے نکل کے باہر آ جاؤ گے ہاں ماہے تب سوائے زجرا تم واحدہ سمجھا ایک ہی آواز ہوگی صرف ایک جھڑک ہوگی ڈانٹ ہوگی پیدا بھی ساہرہ بس فوراً وہ سارے کے سارے زمین کے منہ پر آ جائیں گے اوپر آ جائیں گے ساہرہ کا زمین کا منہ مراد ہے میدان مراد ہے بس حل اتادیس حدیث موسا اب تخریف دنیا بھی آ رہی ہے تیرے پاس بات موسا علیہ اسلام کی جب کہ بلایا ان کو ان کے رب نے ساتھ وادی پاک کے یعنی تو وا کے اے سب جا تو طرف جاتوں ان کے ان تغا بے شک اس نے سرکشی کی ہے حج سے نکل گیا تغا پر چل بشر کے بشیر کے خالق کے بل خالق پر تو اس نے سرکشی کی ہے شرک کو کفر کر کے والم المخلوق بالاستعباد بل استحباد والل مخلوق استبہاد نا استحباد کہاں ہے استعباد سمجھا کا بنا عبید بنانا غلام بنانا کہ اس نے مخلوق کو بنی سریل کو عبد بنایا ہوا ہے سمجھ رہے ہو خیال کرنا ذال المخلوق بالاستعباد کرو منا فقل حلقا پس غرض ذہاب پس جا کر اس کو کہو کہ آیا ہے تجھے رغبت طرف اس بات کے کہ پاک ہو بے توں ان تذکہ پر تتطہر من الشرک تا تا تا ہارا شرک ہوئے شاد اللہ اللہ بے اللہ جلال سمجھا سی جیسے پاک ہوے گئے تم کا اللہ رب اور رہنمائی کروں میں تیری طرف تیرے پرور کے سمجھا آپ کس کے ذریعے صفات افعال کے ذریعے جی اس کے ذریعے جی صفات افعال کے ذریعے پر تقشا پر گھر رہے تو اراہج القبرہ اراہج القبرہ اس سے پہلے لفظ مقدر ہے یہ جی انتماج ہے القصہ السلام گئے تبلیغ فرمائی اس نے معدہ طلب کیا موسیٰ علیہ السلام گئے تبلیغ فرمائی اس نے اس نے معدہ طلب کیا تو کہاں کیا یہ پیچھے والا امبیا کو سمجھ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے تقدیر کا واقعی وہ ایسا مبہم مسئلہ ہے جس کی حقیقت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا سمجھ رہے ہو اصل مسئلہ تقدیر کا جو ہے وہ سوائے اللہ کے اور شراکت میں بھی یہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کا علم جتنا پیغمبروں کو دیا ہوتا ہے امت کو اتنا علم کچھ سمجھ رہے ہو حقائق شرح کا علم جو ہے جتنا پیغمبروں کے پاس ہوتا ہے اتنا امت کے پاس ہے، نہیں ہوا کرتا تو انبیاء کرام عالیہ مصلاوات و تقریباتوں کے شریعت کا مبدہ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ اصل حقیقت جو ہے تقدیر کی وہ واضح نہیں فرمائی باقی بات ہے کہ ملک مقرب نبی مرسل کسی کو نہیں ملی حقیقت اس کی لیکن تاہم بھی ہم سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں یہ مراد یعنی ایک درجہ علم کا میں کہہ رہا ہوں کیا سمجھ ہی ہے بات ہاں خیال کرو ذرا شراکت پڑی ہے تم نے تو استاد نے سمجھایا ہوگا اب لمبی باتیں ہیں بس کہاں کہاں عبارت کو مقدر نکالتے ہیں کبھی مبتدا کبھی خبر کبھی شرط کبھی جزا یہ مقدر نکالنا ضروری ہے یا نہیں ہم کس طرح سمجھ چکے ہیں کہ یہ عبارت مقدر ہے اس کا طریقہ بتاؤ اس کا طریقہ یہی ہے جو پڑھ رہے ہیں پڑھو پتہ چل جائے گا بس اور کیا یہ جی کلام عرب ہے نا کلام عرب کے اصول ہیں قوانین ہیں سمجھا نا سی نے محنت کی ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ کلام عرب کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ عربی لوگ بعض اوقات خبر بولتے مبتدا کو مقدر کر دیتے ہیں سمجھا نا ان کا طریقہ ایک بولنے کا قرآن بھی عربی میں آیا ہے تو اسی طریقے کے مطابق آیا ہے معنی سے پتہ چل جاتا ہے وہ آدے اراح الآیت القبرا سمجھا پس دکھائی اس کو موسا علیہ السلام نے دکھائی ان کو الت القبرہ موجات بڑے بڑے ال القبرا کا موجزات موجزات جی. بڑے بڑے, جی. بڑے جی. موجود ان کو دکھائے سب کزاد فراؤن چل گائے اس نے ایمان نہ لایا بس جٹلایا اس نے م... کس کو مصع علیہ السلام کو وفاہ اور نافرمانی کی اس نے کس کی اللہ اللہ پاپی جلالین کا حوالہ ہے کس کی نافرمانی کی اللہ کی مالی صاحب رحم و قصہ سناتے تھے کہ ایک جلد ساز تھا جلد ساز اس کو لوگ قرآن پاک دیتے جلد کرنے کے لیے تو وہ قرآن کی تصحیح ضرور کرتا تھا سمجھ رہے ابھی وہ قرآن پاک کی تصحیح کرتا کہیں کوئی لفظ لکھ دیتا تم نے کہا نا مقدر نکالتے ہو مجھے یاد آ گئی بات ایک آدمی نے اس کو قرآن دیا اس نے کہا کہ خدا کے لیے میں قرآن دیتا ہوں جلد کرنے کے لئے لیکن اس کی تصحیح نہ کرنا اس کے اندر کچھ لکھنا نہیں اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں لکھوں گے خیر واپس گیا وہ جلد شدہ قرآن لینے کے لیے پوچھا کہ میاں کچھ لکھا تو نہیں تھا اس نے کہا نہیں اور تو میں نے کہیں کچھ لکھا ایک جگہ پر لکھا ہے اس نے کہا کہ قرآن میں ایک جگہ پر لکھا تھا خرا خر موسیٰ صاحب کیا لکھا تھا خر موسیٰ صاحب میں نے کہا خر تو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا موسیٰ کا تو نہیں تھا میں نے وہاں خر عیسیٰ لکھ دیا بس یہ تو چیز کیا اور کچھ نہیں خر موسیٰ کے بجائے خرا عیسیٰ لکھ دیا ہے فق عذابہ بس اس نے نافرمانی فرمانی کی تقریب کی موسیٰ علیہ اسلام کی اور نہ فرمانی کی اللہ پاک کی سما ادبارہ اس کے بعد اس نے پیٹھ دی سمجھا سی علیہ السلام سے جدا ہو کر ان کے خلاف کوشش کرنے لگا مانا ہے نا سی اس کے بعد پیٹھ دی اس نے جب کوشش کرنے لگا سب کے خلاف فا پس جمع کیا اس نے کس کو جمع کیا لوگوں کو بس بآباد بلند تقریر کی بآباد بلند تقریر کی کہنے لگا آنا رب کو مل میں ہوں رب تمہارا بڑا بڑا رب تمہارا میں ہوں وہ سن رہے ہو خیال کرنا وہ گائے کی عبادت بھی کروایا کرتا تھا اپنی عبادت بھی کروایا کرتا تھا اور بتوں کی عبادت بھی کروایا کرتا تھا اور کہتا تھا میں سب سے بڑا ہوں آخا ہل ہو سمرا اخرویہ بس پکڑا اس کو اللہ پاک نے اب دیکھو صاف کے بارے میں آخا ہلا پکڑا اس فرون کو اللہ پاک نے نکال الآخرت ول حضرت نقال جو ہے نا نقال یہ بے نظر الخاف ہے اصل میں تھا فی نکال الآخرت کیا تھا ہاں اور آل آخرہ سے پہلے پہلار مقدرے نقدار آخرت پکڑا اس کو اللہ پاک نے بیچ سزا آخرت اور دنیا کے اللہ نے اس کو ایسا پکڑا کہ دنیا میں بھی سزا دی اور آخرت میں بھی سزا دی سمجھا ول اولا پر سماج دنیا بھی لکھائے اور پکڑا اس کو اللہ پاک نے بیچ سزا آخرت اور دنیا کے نفیدہ لے گا بے شک بیچ اس قصے کے لا براتن البتہ سوچنے کا موقع ہے رتن کا مانا سوچ سوچنے, بار سوچنے بار کا موقع ہے جو آدمی یہ قصہ سنے وہ سوچ لے ہوئے سوچنے کا موقع ہے لمانے مستفی دین بس ان لوگوں کے جو ڈرتے رہتے ہیں بار بار آ چکا ہے استفادہ وہ کرے گا جس کے دل کے اندر خوف ہے جس کے دل کے اندر ڈر خوف نہیں ہے وہ استفادہ نہیں کر سکتا ان تم اشد و خلکن امی بنا دلیل اکری برائے دعوی صورت دعوی صورت کیا ہے کیا والا اس کے لیے ہے. آیا تم زیادہ مشکل ہو اگر وہ دوبارہ پیدا کرنے کے امی سما ہو جا آسمان تمہارا دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا اتنی بڑا آسمان جو میں نے بنایا اس کا پیدا کرنا مشکل ہے آیا تم زیادہ مشکل ہو اگروئے پیدا اس کے خالقن کے نیچے دوبارہ لکھا ہے دوبارہ پیدا کرنے کے لحاظ سے جا آسمان امی سما پہ لکھا ہے اجرام الوی جا اجرام, علوی جا. اجرام علوی جا. الیا بنا جو بنایا اس کو اللہ پاک نے سمجھا سی اور رفا پر کیفیت بنا کیفیت بنا اس طور پر اونچا کیا اس کی چھت کو پس ٹھیک ٹھیک بنایا اس کو پس ٹھیک ٹھیک بنایا اس کو بلا شوق فوکور بلا شقوق فطور فطور نہیں ہے یعنی چیر نہیں ہے شگاف نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ آگر اور اندھیرے والا بنایا اس کی رات کو اور نکالا اس کی روشنائی کو لئےا دوا سونے ہو رات اس آسمان کی اور روشنائی اس آسمان کی کیوں آسمان کی طرف نسبت ہے لیل اور زہا کی اس لیے کہ رات جب آتی ہے تو آسمان زمین سب پر اندھیرا ہو جاتا ہے اور دن جب آتا ہے تو آسمان زمین دونوں روشن ہو جاتے ہیں اس یہ آسمان کی طرف نسبت ہے بل ارد آباد کا دہا اور زمین کو ساتھ اس کے اسی نے بچھایا ہے زیادہ اختلاحات کے اندر میں نے کلمہ میں کی تشریح اور یہ عجت باقارہ والی حامی سجا والی یہ آج ساری میں نے سمجھا چکی ہے اور زمین کو اجرہ میں فسلیہ کی ذکر ہے اور زمین کو بھی ساتھ اس کے بچا جائے اسی اللہ پاک نے اخرج نہا نکالا اس زمین سے پانی اس کا اور گھاس اس کا اور پہاڑوں کو ارسا قائم کر دیا اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو زمین کے اوپر متا اللہ کم نہیں لکھا ہوا جی واسطے نفع پہنچانے کے تمہیں اور تمہارے جانوروں کو فیزاجات تخویذ اخروی ہے پر جبکہ آ جائے گا ہنگامہ بڑا اقوام اس کا معنی چاہے ہنگامہ بڑا ہنگامہ وہ جو آواز ہوگا زبردست کانوں کو بھی بہرا کر دے گئے سے آگے بھی آ رہی ہے سمجھا ایسا ہنگامہ جو سارے ہنگاموں سے بڑھا ہوا ہوگا سمجھا جو مجھے تجار ہو جی بدل ہے یعنی جس دن کے یاد کرے گا انسان اس ان امال کو جو اس نے کمائے ہیں ببرزت اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم اس انسان کے لیے جو دیکھنا چاہے گا جو دیکھنا چاہے گا جو دیکھنا چاہے گا اس کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جی <coughs> آن گیا ہاں منتوا اس روز یہ حالت ہوگی اس روزت ہوگی پس اے پر وہ انسان تغ جو نکل گیا جو نکل دوسرا معنی وہ انسان جو ہٹ گیا کس سے ہٹ گیا دین حق سے دین حق سے, دین حق سے ہٹ گیا لکھائے نمبر اول فساد عقیدہ لکھائے فساد عقیدہ وہ آسرل حیات دنیا نمبر دو فساد عمل اور آخرت کا انکار کر کے پسند کرتا ہے زندگی دنیا کو فعن الجا خیمہ ہمراہ تو پت بے شک جہنم یہی اس کے رجوع کی جگہ ہے وہ امام خوفا بشارت اور ہے پر وہ انسان خافا بل کا اصلاح عقیدہ جی اصلاح عقیدہ اور ہے پر وہ انسان جو ڈرا ہوگا دنیا میں ڈرا ہوگا دنیا میں کس جی جی جی جی جی جی بات سے مقام ربی کھڑے ہونے سے اپنے رب کے سامنے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے بنا نفس عنل ہوا اطلاع قوت عملیہ اور روکتا رہا نفس کو آنے ہوا کا مانا حرام خواہشات سے ہر خواہش نہ بلکہ حرام اور ممنوع خواہشات سے روکتا رہا انل جنت اور بے شک جنت یہی اس کا ٹھکانا ہے اللہ مجالنہ میں جس علونہ کا اب آخر میں نجر آ گئی وہ بار بار پوچھتے تھے کہ کیامت کب ہے پوچھتے آپ سے چیامت کے متعلق کب ہے کھلا ہونا اس کا فیم انت راہ اللہ فرماتے خبردار بعد اوقات حضرت کو بھی خیال ہوتا تھا کہ اللہ مجھے بتا دیتے دے اور میں ان کو بتا دوں شاید مان جائیں اللہ نے سمجھا من ذکرہ بیچ کس خیال کے ہے تو ذکر کرنے اس قیامت سے قیامت کو ذکر کرنے سے تو کس خیال میں ہے تو کیا چا چاہتا ہے کہ میں ذکر کروں ان کو ان کو, کو بتلاؤں سمجھا فیمانتا پر لا اندا کا علم تزکو رہا ہتا تزکو سمجھا کہ تیرے پاس علم ہی نہیں ہے تو تو تاکہ اس کو ذکر کرے جلالین کا حوالہ ہے الہ رب کا الہ رب کا ہاں صرف تیرے رب ہی کی طرف ہے انتہا اس کی انتہا منتہا پر عبارتیں پڑھو اے منتہا علم یعلمہ غیرہ لا عالم اور کوئی نہیں جانتا یہ جلالین کا حوالہ ہے اور عبارت اے منتہا علم ہا لم ہوتے ہو احدم من خلقی لم یو ہوتے ہو من خلقی اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو بھی وہ علم نہیں دیا بغالی بریلویوں کے باتیں تو مسئلہ علا میں پال رہے ہو وہ اس قسم کی آیات کا کیا اچھا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں علم ذاتی کی نفی ہے کس کی نفی ہے لیکن مفسر نے کیا فرمایا اللہ میں ہو کس کی نفی کی ہے عطا کی اللہ نے عطا نہیں کیا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اور لوگ مراد ہے. نبی علیہ السلام مراد آپ خارے جائیں لکن مفسر نے فرمایا احادن کیا فرمایا احادن مادت نام پھر ناکیرا نفی کے بعد ہے کوئی ایک خواب و نبی خواب ہو ولی ہو صدیق ہو وغیرہ وغیرہ سب اس کے اندر داخل ہے کبیر کا حوالہ ہے سمجھا انت انتمن زیرو میں یکشاہ سوائے کے نہیں آپ سوائش کے نہیں آپ من زیرو میں ڈرانے والے ہو اس انسان کو جو ڈرتا ہے اس قیامت سے انت زر کے نکل گئے صرف اخبار اجمالی سے صرف اخبار بس اجمالی خبر دو گھر کیا مت برحق ہے باقی تفصیل کے قباعے جی اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے آپ ڈرانے والے ہو اجمالی طور پر اس انسان کو جو ڈرتا ہے اس سے من شاہ مستفیدین کا بیان ہے سمجھ رہے ہو انتمن زیروں پر عبارت ہے اوپر اوپر لکھیے تمہارے پاس ابھی جو عبارت پڑی ہے نا ہاشیے پر ہاشیے پر عبارت جو پڑی تھی نا عبارت چھوڑ دی تھی وہ انتمن زیروں پر ہے لام ون لا منظر لا ہاں جب منظر کے مد مقابل ہے آپ منظر ہیں اور محل خیال کرو لامون بے تعجی نے وقت ہاں لامون آپ تعجین وقت سکھلانے کے لیے نہیں آئے اللہ ولم جو فو اللہ کا وہ جو آپ کے حوالے نہیں کیا گیا آپ کی تحویل میں بھی نہیں آئے آپ جو ہے وہ صرف جرانے والے ہو کان یوم جھرنا گویا کے وہ لوگ جس دن کے دیکھیں گے اس کی آمد کو نہیں ٹھہرے وہ دنیا میں کہاں نہیں ٹھہرے دنیا میں اللہ آشیتن مگر ایک شام مگر ایک شام او وہا یا صبح اس شام کی یا صبح اس شام جو کہا تمیر آشیت بھی جا رہا ہے جا رہا ہے یا صبح اس شام, شام کی, کی. زحا کو آشیا تن کی طرف تو منسوخ کیا گیا اس لیے کہ زحا اور آشیا کی مناسبت ہے یہ طرفین ہیں نہار کے نہار کے کیا ہے ایک طرف عشیہ ہے ایک طرف کیا ہے زہا ہے اس لیے مناسبت کی وجہ سے اس کی طرف منسوب کیا گیا بس ہاں آبا بس اب اللہ انجما حضرت مقبل کے اندر تو فرمایا گیا نا تھیں فیضا جات قوم مت القبرا یومکار الفان ہو وبر الجہیم ہو لمن جرا یہ تخویف اخروی تھی اور تخویف اخروی کا نمونہ ونازعات ناز غرقہ ون نا شاط وابحات صبح صابقات یہ تخویف اخروی کا کیا تھا نمونہ اب آبا واللہ و آخر میں آئے گا کہ یہ صرف جزا سزا نہیں ہوگی کہ فرشتے جو ہیں مومنو کے ساتھ اچھا سلوک اور کافروں کے ساتھ برا سلوک کریں گے بلکہ وہاں تو یہ حال ہوگا یوں مجھے پھر رول مارو میں نے و ہے وہ ابھی ہے وہ صاحبت ہی و بنی ہے ہر انسان دوسرے سے دور بھاگے گا کہ کہیں یہ مجھے پکڑ نہ لے تو میرا بیٹا ہے میرے حقوق ادا نہیں کیے میرا بھائی ہے میرے حقوق ادا نہیں کیے میرا باپ ہے میرے حقوق ادا نہیں کیے اب کرو مانا حضرت شان نزول ارض کر دوں شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتبہ شیبہ ربیعہ ولید ابن مغیرہ جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے ابو جہل اور نبی علیہ السلام کا چچا حضرت عباس یہ سارے بڑے بڑے صنادید کفار قریش یہ حضرت کی خدمت میں بیٹھے تھے حضرت ان کو تبلیغ فرما رہے تھے سمجھا رہے تھے عبداللہ ابن ام مختوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی ہے اور یہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا ماموزاد بھائی ہے یہ خدیجہ جگہ کیا لگتا ہے یہ نابینا تھا اس کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت ان کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں اس کو کوئی مسئلہ پوچھنا تھا یہ آگیا حضرت کے پاس اور درمیان میں بول پڑا درمیان میں بول پڑا تو حضرت پریشان ہوئے ناراض ہوئے پر ماتھے میں تیوری لگائی گئی یہ کیوں میں ان کو سمجھا رہا ہوں پہلے تو یہ اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ غریب لوگ تیرے پاس نہ آئے ان کو ہٹا پھر ہم آئیں گے اب آ گئے ان کو سمجھا رہا ہوں تو یہ غریب نابینا کیوں درمیان میں آ گیا ان کو سمجھنے میں خلل آئے گا سمجھا نا کہ اللہ پاک کو یہ بات پسند نہ آئی اللہ نے یہ صورت نادل فرما دی حضرت کو زجر فرمائی اور نقشہ کھینچا پورا نبی علیہ السلام کا سمجھ رہے ہو اب مجھ سے ایک فائدہ سمجھ لو پھر انشاءاللہ ترجمہ شروع کر دو سنو بات ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کون ہے اس کے پاس مریض آ گیا ایک حیدے والا حیدا سمجھتے ہیں جی. اور ہو جاتا ہے بندے کو اس حال بھی شروع ہو جاتے ہیں الٹی بھی شروع ہو جاتی ہے بندہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے یہ مولک بیماری ہے نا جی حیدے والا مریض آ گیا اور ایک مریض آ گیا نزلے والا کون سا جس کو نزلہ ہے اگر ڈاکٹر سمجھدار ہے تو وہ پہلے حیدے والے کا علاج کرے گا نزلے والے کا علاج بعد میں کرے گا کیونکہ حیدا ایسی مرض ہے کہ انسان آن فانن مر جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے مر جاتا ہے تو وہ مہلک بیماری ہے تو وہ اس کا علاج پہلے کرے گا کہ یہ اگر اس کا علاج نہیں کروں گا تو یہ مر جائے گا دوسرے کو تو نزلہ ہے نزلہ معمولی بیماری ہے اس کے ذریعے بندہ مرتا تو نہیں ہے وہ سمجھ رہے ہو سمجھدار ڈاکٹر جو ہے وہ پہلے کس کا علاج کرے گا حیدر والے, والے, والے کا نزلے والے کا علاج بعد میں کرے گا نبی علیہ صلاحت و معالج ہیں کیا ہیں آپ کے پاس جو پہلے صنادید کفار قریش بیٹھے تھے وہ حیضے کے مریض کے بامنز تھے کس کے بامنزلے تھے آل. کیونکہ ان کو کوفر و شرک کی بیماریاں اگر وہ مر جاتے تو سیدھے جہنم میں چلے جاتے اور حضرت عبداللہ نے ان میں کے تشریف لائے ان کی مثال نزلے کے مریض کی ہے چونکہ آپ تو ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ تو مواحد تھے نا جی اگر آپ پر آج موت آ جاتی تو سیدھے جنت میں چلے جاتے نبی علیہ طبلیم نے جو حیضے والے مریض کو مقدم سمجھا صنادید کفار قریش کو آپ نے کام صحیح کیا آپ نے کام؟ آپ نے غلط کام نہیں کیا صحیح کام کیا کیونکہ وہ کافر سے آج اگر وہ مر جاتے سیدھے جہنم میں چلے جاتے آپ ان کو سمجھا رہے تھے آپ صحیح کر رہے تھے آپ نے غلط کام نہیں کیا لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغائب ہے اللہ جانتا تھا ان کے دلوں کو کہ یہ بیمان جب مہرے جب ان پہ لگی ہے یہ سمجھیں گے نہیں خام خواہ وقت ضر کر رہے ہیں میرے پیغمبر کا میرے پیغمبر کا وقت ضے کر رہے ہیں خام خواہ سوال جواب کر رہے ہیں اس لیے اللہ نے یہ تمبی فرمائی کہ آپ نابینا کو مقدم سمجھتے اور ان کو بوخر کر دیتے ورنہ حضرت نبی علیہ السلام نے جو کام کیا وہ بھی صحیح کام ہے غلط کام نہیں ہے کوئی سمجھ آیا ہے کہتا تیرا نظریہ کیا ہے اللہ کہتا ہے زمین گردش کرتا ہے پہاڑ کو میک بنایا اس کے لیے کہ زمین گردش نہ کرے سائنسدان لوگ کہتے ہیں نظریہ ہے کہ زمین گردش کرتے ہیں اللہ نے گردش کا کام ذکر کیا ہے ہاں؟ وہ تو ہے کہ حرکت کرتی تھی زمین پانی پر جو تھی نا جو جس طرح پانی پر کوئی چیز جالو پھٹا تو وہ یوں حرکت کرتا ہے ہلتا ہے زمین حرکت کرتی تھی تو اس کو روکنے کے لیے میخیں لگائی گئی ہیں یہ تو نہیں کہ گردش کرتا تھا میخیں لگا کر گردش سے روک دیا گیا اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا اب کرو سی مانا خیال فرماؤ آب سولہ انجاحل لکھا ہے زجر بر ترک مساوات تعلیم یعنی آداب تذکیر <تصفيق> لکھا ہے مساوات ہونی چاہیے تعلیم کے اندر فرق نہ ہونا چاہیے تعلیم کے اندر مساوات ہونا چاہیے حضرت نے مساوات کو ترک کیا اللہ نے زجر فرما دی اور سن رہے ہو یعنی آداب تذکیر نصیحت کرنے کے آداب ہیں ہاں بس اللہ والد صاحب رام مولا کے سات بیٹے ہیں کتنی ہیں ایک بیٹا جو ہے وہ ذرا کچھ بیمار تھا وہ نہیں پڑھ سکا چھ بیٹے مولوی بن گئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں اللہ کا خاص فضا ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ والد صاحب نے کبھی اپنے بیٹوں کو مقدم نہیں کیا کبھی بھی تمام طلبا کے برابر رکھا سمجھا کہ پڑھانے میں سمجھا اور کسی مسئلے میں بلکہ مؤخر کر دیتے تھے مقدم کبھی نہیں کرتے تھے مولوی اپنے بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کو آگے کرتے ہیں ان کا خصوصیت کے ساتھ پیش آتے ہیں اور اس کی ایک نحوست یہ پڑتی ہے کہ وہ پھر پڑھ نہیں سکتے کامیاب نہیں ہے یہ جی ہم نے دیکھا ہے یہ جی ایک تجربہ ہوا ہے صاحب اس بات کے زبردست مخالف تھے اللہ اکبر آبس حبا طلّہ انجا اہل عمار تیوری لگائی ماتھے میں تیوری لگائی جی تو یوں کرنا آدمی جب ناراض ہوتا ہے نا تو یوں کرتا ہے تیوری لگانا یہ ہے اس کچھ کہتے ہیں آبوس کہتے ہیں آبس کہتے ہیں ماتھے میں تیوری لگائی سبحان اللہ, اللہ اللہ کو نبی علیہ السلام کی وہ ترد پسند آ گئی کہ اللہ نے وہ نقشہ کھینچا ہے پورا ہاں بسا ٹیبڑی لگائی بتا بلّا اور منہ مو موڑ لیا اور منہ مو موڑ لیا ایک طرف انجا اہل عمار ان سے پہلے لام مقدر لے انجا اس لیے کہ آ اس کے پاس نابینا آدمی نابینا آ اس لیے ماتھے پہ تیوری لگائی اور منہ مو موڑ لیا سمجھا سی العماں پر چلائے میرے بزرگو العما پر مقتضی توجہ نمبر اول مقتضی توجہ دکھائے مقتضی, مقتضی توجہ مقتضی توجہ نمبر اول لکھ لو آگے اول کا کلمہ اگر فرعون خود بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے تو انب کمل آلہ چی مانا دارت میں تو نہیں کہا کہ آپ فرعون بتوں کی عبادت کرتا تھا میں نے تو کہا ہے اپنی رایا سے کرواتا تھا عبادت اور بھی بت بنا رکھے تھے گائے کی عبادت بھی کرواتا تھا اپنی عبادت بھی کرواتا تھا اور کہتا تھا ملام میں تمہارا بڑا رب میں ہوں یہ بھی تمہارے رب ہیں اور میں ان سے بڑا ہوں سمجھا سر تو رومانا آباسا انجا اہ العامہ اس لیے کہ آ اس کے پاس الاما ایک نابینا آدمی سمجھ رہے ہو العما بل کا مختوی توجہ اول اور ایک لفظ لکھا ہے العام جی کہ آ اس کے پاس نابینا جو مقتضی ہے توجہ ہوا اطوفت کو جو مقتضی ہے توجہ و عطوفت کو سمجھا جو عطوفت اور توجہ کو مقتدی ہے وما جو دری کا حدیث میں آتا ہے کہ ان آزاد سے نزول کے بعد جب بھی عبداللہ ابن ام امتو ماتا حضرت کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی سفید چادر اس کو بچھا کر دیتے تھے اس پر بیٹھ اور فرماتے مرحب بل لذی آتا بانی فیہ ربی مرحبا بل آتا بانی فیہ ربی مرحبا ہو اس انسان کو جس کے بارے میں میرے رب نے مجھے احتاب کیا تھا سمجھ رہے ہو لال لہو یس دکا اور کیا خبر آپ کو کہ شاید کہ وہ پاک ہوئے او جدا رو یا سوچتا رہے پس نفع دیوے اس کو سمجھانا اور سوچنا سمجھ رہے ہو حضرت یہاں دو درجے ہیں کتنے درجے ہیں پہلا درجہ ہے کہ آپ کی نصیحت سنے اور فوراً اس کو نفع مل جائے دوسری سورج یہ کہ نفع اس وقت تو نہ ملے لیکن بندہ وہ سوچتا رہے سوچتا رہے کچھ دنوں کے بعد جا کر اس کو بات سمجھ آئے اور اس کو قبول کر لے لے یا فوراً قبول کر لے لے یا کچھ دنوں کے بعد اب لال لہو جزب کا ورچہ لکھائے درج جائے اولا شاید کہ وہ پاک ہو جائے سمجھا کہ فی پورا فائدہ ہوئے اس کو اور وہ پاک ہو جائے جانا دیں پورا فائدہ نمبر دوم کچھ نہ کچھ فائدہ تو لال لہو جزت کا یہ جڑ کا درجہ ہے شاید کہ وہ پاک ہو جائے او جزب کرو دوسرا درجہ ہے کچھ نہ کچھ فائدہ یا سوچتا رہے بس کچھ نہ کچھ نفع دے رہے اس کو سمجھانا تیرا اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچ جائے اما منس مقتضی مقتضی ہے مقتضی اے اراز کا مختوی ہے سمجھا کہ جو آدمی تم سے منہ موڑ رہا ہے تم بھی اس سے منہ موڑ لو اے پر وہ انسان جو مستغنی ہوتا ہے لکھا جو مقتوی اے اراض کو ہے جو مقتوی اے پر وہ انسان جو بے پرواہی کرتا ہے دین حق سے انتل ہو تو فدا تو واسطے اس کے درپائے ہوتا ہے تو اس کے لیے در پہ ہوتا ہے پیچھے پڑتا ہے اس کو نفیحت کرتا ہے وہ جو سنا دید آئے ہوئے تھے سو میں ہو ہاں تب تو اس کے در ہوتا ہے کیوں باوجہ شدت مرض اس کے باوجہ کیونکہ اس کا مرد سخت ہے اس لیے تو اس کے در ہوتا ہے بما علیہ اللہ یزکا اور نہیں تیروں پر کوئی گناہ جیسے نہ ناپاک ہوئے اگر وہ پاک نہ ہوئے تو تیروں پر کوئی گناہ تو نہیں ہے کیوں تو اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے حضرت آپ ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو کیا آپ کو فکر ہے کہ اگر انہوں نے نہ مانا تو اللہ تبارک و تعالی آپ سے پوچھے گا اس ہو بلا تو عن اصحاب ذہین آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں کہ وہ کیوں جہنم میں گئے آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا جو مان جائے مان جائے جو نہ مانے ان کے ذمہ ہے کرو مانا بما علح کا اللہ اور کیوں نہیں ہے اوپر تیرے کوئی گناہ اللہ جدہ جیسے نہ پاک ہون جا کا جسا اور پر وہ انسان جو آیا تیرے پاس یس دوڑتا ہوا دین کے شوق میں دین کے شوق میں اور لکھا ہے مختوی نمبر دوم کیا لکھا ہے مختوی جی کس بات کا مختوی ہے توجہ کا العمہ پر لکھا تھا مختوی توجہ نمبر اول اور یہ مختوی توجہ نمبر دو میں سمجھا اور ہے پر وہ انسان جو آیا تیرے پاس دوڑتا ہے دین کے شوق کے اندر اس کو دین کا شوق ہے اور وہ دوڑتا ہوا آیا وہ یخشا مختوی نمبر تین ڈر کا ہے مختوی نمبر تین اور وہ ڈرتا ہے خدا سے اور وہ ڈرتا ہے کس سے خدا سے ڈرتا ہے تو انتان آن ہوتا پر تو اس سے اعراض کرتا ہے غافل ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے غافل, غافل, غافل ہوتا ہے تو باوجہ قسط مرض اس کے باوجہ کیوں کہ اس کی مرض جی جی جی جی جی ہلکی کی تھی کیونکہ وہ مبحد تھا معمولی سا کچھ سوال تھا مسئلہ پوچھنا تھا اس لیے آپ نے اس سے منہ موڑ لیا بے توجہ ہی فرمائی پر تو بے توجہ ہی فرماتے ہو آپ بوجہ خفت مرض اس کے کل یوں تو مناسب نہ تھا یوں تو مناسب نہ تھا حضرت یہ فرق کرنا مناسب نہیں ہے انہا تذکرہ بے شک یہ آ جاتے قرآن تذکرہ تن یہ نصیحت آئے چاہے یہ تذکرہ پہلی خبر ہے انہوں کی فمن شاہ اداکارہ یہ جملہ موترد آئے بس وہ انسان جو چاہے نصیحت حاصل کرے اس سے یاد کرے اس کو سمجھا دیں پس اس تقدیم و تاخیر کی ضرورت نہیں جی, اس تقدیم جی. و تاخیر کی ضرورت جی. پس جس کی مرضی آئے جو چاہے اس کو یاد کرے فی شوف مکرمہ بیچ اوساف قرآن چڑھ جی, جائے بیچ صحیف ہوں کے وہ صحیف ہے جو مکرم ہیں عند اللہ جو مکرم ہیں عند اللہ مکرم عند اللہ کا ہاں جو مکرم ہیں عند اللہ میں بتلاتا ہوں پہلے معنی سمجھ لو بیچ صحیف ہوں کے وہ صحیح جو مکرم ہیں عند اللہ مرفو اونچے رکھے ہوئے مرف اونچے رکھے ہوئے وہ پہارتن نمبر تین پاکیزہ پاک کیے ہوئے اور صاف ستھرے سمجھ رہے ہو بے دی سفارت کرا ممبرا بیچ ہاتھوں سافرین اپنا سفیروں کے کاتے کے لکھنے والوں کے بیچ ہاتھوں لکھنے والوں کے بیچ ہاتھوں لکھنے والوں کے بے عدی کا باب میں نفی ہے قرآم برا فضائل سفارا سزائل سفارہ جو سزائے وہ مکرم ہیں چاہیں معزد ہیں بارہ راتن نیکو کردار ہیں کرام منا مکرم معزد ہیں بارہ راتن کا منا نیکو کردار ہیں کیا مراد ہے خلیفوں سے مرفوع متحرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک فرستوں کو لکھوا دیا ہے کیا کر دیا ہے لکھوا دیا ہے نا فرستوں کے پاس اب محفوظ ہے تو وہاں سے لایا جاتا رہا پھر تھوڑا تھوڑا جب بھی ضرورت پیش آتی رہی وہی صحیح سے مراد ہیں اور لوہے محفوظ کے اندر بھی تو قرآن لکھا ہوا ہے نا جی, جی وہ صحیح سے ہیں نا جن میں لکھا ہوا ہے سر فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں جب وہی مراد ہے بس کوتحل الانسان ما اکبرا نبی علیہ السلام کا اللہ پاک کا اور قرآن پاک کا ذکر پورے قرآن میں ہے سمجھ رہے ہو کتنی چیزیں ہیں تین نبی علیہ السلام اللہ پاک اور قرآن, قرآن پاک ان تین چیزوں کا ذکر پورے قرآن کے اندر مانن موجود ہے اس لیے ان زمیروں کے مرجے کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی لیے کچھ سمجھ آیا ہے خیال کرو اچھا صحیح کرو مانا ہو تل ما میں اخبار زجر برائے کفار زجر برائے کفار یہ قتل کیا گیا انسان کیا مانا لانت کیا گیا انسان ما اکفرا کتنی بڑا نا ہے کتنی بڑا ما اکبرا یہ فیل تعجب ہے کیا ہے فیل تاجب کتنی بڑا ناشوکرا ہے من اجن خالہ کا کس چیز سے اللہ نے پیدا فرمایا اس کو دیکھتا نہیں ہے وہ کہ کس چیز سے میں نے پیدا کیا حضرت اب بیان فرما رہے ہیں اس بات کو کہ انسان کی ابتدا اور انتہا برابر ہے ابتدا اور دنیا دار اور غریب کی ابتدا بھی برابر ہے اور انتہا بھی جب ابتدا انتہا برابر ہے تو تعلیم و تذکیر میں بھی کیا ہونا چاہیے برابری اور مساوات ہونا چاہیے اب دیکھو من مین اشین خالقیر کی سے پیدا فرمایا اس کو حضرت کوتے الانسان انسان پر یہ لکھا زجر برائے کفار برآدم تدبر میں تذکر تذکر ہے دوسرے کو نفیت کرنا بر آدم تذکر کیونکہ انسان نفیت حاصل نہیں کرتا اس لیے اس کو یہ زجر ہو رہی ہے لانت کیا جائے انسان کتنی بڑا نا شکرا سمجھا سی میں یہ حاشیہ لفظ کہیں لکھا ہوگا یعنی جب ابتدا اور انتہا زندگی میں مساوات ہے تو تعلیم میں بھی مساوات, بھی مساوات, ہونا, چاہیے. مساوات ہونا چاہیے کس چیز سے پیدا فرمایا اس کو مینو پوفا پانی کے ایک قطرے سے پیدا فرمایا سمجھا سی سن. سنو بات غریب جو ہے وہ منی کے قطرے بنا ہے اور امیر جو ہے وہ ارکے گلاب سے پیدا ہوا ہے غریب امیر جو ہے وہ ایک ہی پانی سے پیدا ہوئے ہیں جو پانی پلید ہے سمجھ رہے ہو ابتدا جو ہے غریب اور امیر کی ایک ہی ہے منو پوفا پانی کے ایک قطرے سے بونتے اگے خالہ کا ہُو کیفیت خلق کیا کا ہے کیفیت خلق پیدا فرمایا اس کو سمجھا جہاں خالق کا معنی اوپر لکھا ہے تمہارے پاس کچھ اچھا بس صحیح ہے پیدا فرمایا اس کو سپت پس اندازے پر رکھا اس کو سپت کا معنی اندازے, اندازے پر رکھا یعنی آگاہ کا ایک اندازہ فرمایا آگا کا اندازہ ایک اندازہ فرمایا اسی کے مطابق اس کو پیدا فرمایا وہ سمجھ رہے ہو تو سنو بات غریب کا بچہ ماں کے پیٹ میں خون پیتا ہے نہیں پیتا اور ناپ میں لگا ہوتا ہے نا کنیکشن لگا ہوا ہے جہاں سے خون جا رہا ہے حید کا خون جو ہے وہ بچہ پیتا ہے اور کیا نام ہے پلتا ہے تو دنیادار جو ہے وہ کچھ اور لیتا ہے دنیا دار بھی وہی خون لیتا ہے نا اچھا غریب کے بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹانگیں دو پاؤں دو آنکھیں دو کان ایک ناک ایک منہ دیا نہیں دیا ایک دماغ ایک دل دیا نہیں دیا ایک پیٹ دیا نہیں دیا تو امیر کے پاس یہی کچھ ہے یا کچھ اور ہے یہی کچھ جتنا آزا اللہ نے غریب کے بنائے اتنا آزا کس کے بنائے امیر, امیر, امیر کے بنائے رہو. پس اندازہ لگایا اللہ نے اس انسان کے آزا کا سمت سبیلا یس سارا اس کے بعد راستہ نکلنے کا راستہ نکلنے کا یس آسان بنایا اس انسان کے لیے ماں کے فرج سے باہر آتا ہے یہ بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم سوچتے نہیں سن رہے ہو جس کو ہم سوچتے نہیں کیونکہ رات دن ہم دیکھ رہے ہیں ورنہ حضرت یہ بہت بڑی قدرت ہے اللہ پاک کی پیٹ کے اندر بچے کو پیدا کرنا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑی قدرت ہے لیکن اتنی بڑے بچے کا ماں کے پیٹ سے فرج کے راستے سے باہر آنا یہ اس سے بھی بڑی قدرت ہے حقیقت ہے سمجھ رہے ہو یہ جی حقیقت ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی قدرت ہے کہ ماں کے پیٹ سے فرج کے راستے سے بچہ اتنی بڑا باہر آ جاتا ہے جو اللہ ہی کی قدرت ہے کہ وہ اس کو باہر نکالتا ہے اس لیے فرمایا یہ خرا اس کے بعد راستہ نکلنے کا آسان کر دیا اس کے لیے سنو بات غریب جو ہے وہ فرج کے راستے سے آتا ہے تو امیر فرج کے راستے سے آتا ہے یا منہ کے راستے سے آتا ہے وہ بھی تو فرج کے راستے سے میں سمجھا رہا ہوں ایسی نہیں ہے بات اللہ فرماتے ہیں کہ غریب اور امیر کا میں نے فرق جس راستے سے امیر باہر آتا غریب آتا ہے اسی راستے سے امیر جب راستہ نکلنے کا ایک ہے پیدا ہونے کا تو پھر تعلیم میں فرق کیوں ہے سمجھ رہے ہو ہرکل جو تھا نا ہرکل ہرکل علیہ اس کو قیصر کہتے تھے کیا کہتے تھے قیصر اصل میں ان کا بڑا تھا یہ تو نہیں تھا جو نبی علیہ السلام کے زمانے کا تھا بڑا ان کا کوئی گزرا تھا پھر اس کے بعد ہر روم کا بادشاہ جو وہ کیسر بن گیا کیسر اس کے اصل بڑے کو کہا جاتا ہے وہ کیوں کہا جاتا تھا اس لیے کہ اس کا ماں کا پیٹ چاک کر کے اس کو نکالا گیا تھا سمجھا <تصفح> تھی <تصفح> <تصفح> آج کل تو آپریشن ہے اس زمانے میں آپریشن نہیں تھا شاید اس کی مانا مراد علیہا ہاں ماں علیہا بیمار ہوگی اور اس کا پیٹ چاک کیا گیا اس کو نکالا گیا تو کیسر کا مانا وہ یہی ہوتا ہے کٹا ہوا تو وہ کہتے ہیں فخر کیا کرتا تھا کہ میں فرج کے راستے سے باہر نہیں آیا سمجھا سر تم سارے فرج کے راستے سے باہر آئے ہو میں فرج کے راستے سے باہر نہیں آیا ثم امارتا اس کے بعد بادت ختم عمر بادد مارا اس کو خود انسان کو موت دی ہے اور مارا ہے غریب مرتا ہے امیر سدا زندہ رہتا ہے کیا امیر بھی مرتا ہے سمجھا نہیں اپبرہ پس قبر میں رکھوایا اس کو اپبراہ کا اللہ نے انسان کو قبر میں رکھوایا جی تو غریب جو ہے قبر میں جاتا ہے اور امیر کہاں جاتا ہے امیر کہاں جاتا ہے غریب کو کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں امیر کو نہیں کھاتے وہ ہے ایسا نہیں ہے غریب بھی قبر میں امیر بھی قبر میں غریب کو بھی کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں امیر کو بھی کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں ہمارے ہاں تو دفن کرتے ہیں نا امیروں کو تو اندر جو ہے بلب بھی لگاتے ہیں آج کل سمجھا پلنگ بچھاتے ہیں اور بادے جگہوں پر تو ہے وہ پالکی بناتے ہیں پالکی سمجھتے ہو وہ بچوں کے لیے بناتے ہیں تو وہ جھولا جھولتے ہیں نا بچے جھولا لگاتے ہیں اور بلکہ بعد جگہوں پر یہ بازو ہیں نا ان جگہوں پر ان جگہوں کے نیچے کپاس بھی رکھتے ہیں وہ پوچھا گیا کپاس کیوں رکھتے ہو کہ کپاس رکھ لیے کہ وہ ان کو زور دے کر اٹھے گا نا فرقتے اس کو اٹھائیں گے تو نیچے سے سخت جگہ نہ لگے کپاس ہو گئے تاکہ نرم نرم جگہ ہو گئے سمجھا نا سر یہ عالم ہے پہلے ہم نے سنا تھا کہ تبلیغی جماعت والے گئے تھے ایک علاقے میں اور یہ واقعہ پیش آیا تھا اب یہ مولوی انتظار الحق صاحب آئے تھے کراچی سے انہوں نے سنا کہ خود یہ میرا چشم دید واقعہ ہے کہ دیرا غازی خاں میں گیا میں ایک جگہ پر مجھے دعوت تھی تو دعوت کھانے کے بعد اطلاع ملی کہ جناب وہ ساتھ والی بستی میں جنازہ آئے اور وہ جنازہ پہنا آئے آپ نے کہتے ہم جو گئے جنازہ پہننے کے لیے تو وہ دیکھا تو کفن سارا خون ہی خون ہے میں نے پوچھا جناب یہ کیا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے ایک اس بندے کا کہ یہ خون لگا ہوا ہے کفن کو سارا انہوں نے کہا نہیں ایکسیڈینٹ تو نہیں ہوا تو میں نے کہا پھر یہ کیا خون ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کافر کو بائیں ہاتھ میں نام مال دے گا کس میں؟ بائیں, بائیں بائیں میں بائیں ہاتھ میں تو ہمارا رواج ہے کہ مرنے کے بعد مردے کا ہم بائیں ہاتھ ہی کاٹ دیتے ہیں کہ نہ بائیں ہاتھ ہوگا اور نہ, نہ مایا مال بائیں ہاتھ میں ملے گا <تصحیح> تو رہے ہو اندازہ فرماؤ جہالت کا بائیں ہاتھ کاٹ دیتے کہ نہ یہ جی ہوگا اور نہ بائیں ہاتھ میں نہ مایا ملے گا دائیں میں ملے گا اللہ بھی دیکھے گا جب ہاتھ ہی اس کا ایک ہے تو چلو تھی میں نے تو اللہ پنا دے میں جہالت کی انتہا ہے کرو مانا سنگھ امات ہو آپ اس کے بعد مارا اس کو بس قبر میں رکھوایا اس کو انشرا اس کے بعد جب چاہے گا تو دوبارہ زندہ کرے گا اس کو سمجھ رہے ہو ان تمام امور میں مساوات ہے تو تعلیم و تذکیر میں بھی کیا ہونا چاہیے مساوات ہونا چاہیے کل پکی بات ہے نہیں پورا کیا انسان نے وہ کام جو حکم کیا اس کو اللہ پاک نے اللہ نے جو اس کو حکم کیا سمجھا سی اللہ نے جن جن چیزوں کو حکم کیا ہمارا کا ضمیر اللہ کی طرف ہے ہو ضمیر انسان کی طرف ہے پھل جن دولل انسان اب دلیل اکلی آ سمجھا دلیل توحید بھی آئے اور دلیل قیامت کی بھی آئے پر یہ دیکھے انسان اللہ ہاں یہ لکھا ہوگا مساوات در معاشرت انسانی مساوات جی. انسانوں کی معاشرت کے اندر بھی مساوات ہے سمجھا پیدا کرنے اور مارنے میں تو مساوات ہے ابتدا انتظام لیکن درمیان میں زندگی گزارنے میں بھی مساوات ہے بس یہ دیکھیے انسان طرف اپنے قوم کے بے شک ہم نے پلٹا ہے پانی کو پلٹنا اوپر سے اس کے بعد چیرا ہم نے زمین کو چیرنا پہ اگایا ہم نے بیچ اس کے دانوں کو اور انگوروں کو اور ترکاریاں سبزیاں اور زیتون اور کھجورے اور باغات غلبن گنجان اور باغات غلبن کا گنجان اور میوے اور گھاس متا لکم یہ جی واسطے نفع پہنچانے کے تمہیں نفع واسطے تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے پیدا جات افاقہ پس تخویب بخردی آ گئی پس جب کہ آ جائے گی آفت کانوں کو بہرا کر دینے والی اب خاص خاص زمانہ زبردست دھماکہ ہوگا نا تو کان بند ہو جاتے ہیں جن لوگوں نے جہاد میں حصہ لیا ہے ان کو شاید تجربہ ہو سمجھا یہ دھماکے جو ہوتے ہیں تو کان بند ہوتے ہیں پس جب کہ آ جائے گی آفت قانوں کو بہرا کر دینے والی یوم جب المرو مارو یوم جب فیزل مارو پرچہ کھائے ثبوت حالات قیامت آلات سبھی ترقی اور دعوی صورت ہے سمجھ رہے ہو کرو مانا جس جن کے بھاگے گا انسان سمجھا سی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے کیوں بھاگیں گے بھاگیں گے اس لیے کہ وہ دیکھ لے گا تو مجھے پکڑ لے گا مجھے لے جائے گا اللہ کی عدالت میں کہ اللہ اس نے میرے حقوق ادا نہیں کیے اس لیے دور بھاگے گا منہم وجہ چاہے اس لیے کہ وقت ہر انسان کی ان سے اس دن کام ہوگا جو بے پرواہ کر دے گا اس کو مشغول کر دے گا اس کو وہ اپنے کام کے اندر پڑا ہوگا دوسرے کا ہوش ہی نہیں ہوگا اس کو سمجھ رہے ہو <coughs> بس ہر انسان کے ان سے اس دن شان ان کام ہوگا جو بے پرواہ کر دے گا اس کو مجوہ ہوں گے مسفرتن اب بھی شارت آ گئی کئی چہرے ہوں گے اس دن مسفرتن بالکل روشن اور سفید روشن اور سفید ہوں گے بابا نور ایمان کے بابا نور ایمان, نور ایمان موسیقی کے وا ہنسنے والے مستبز رتن خوشیاں کرنے والے ہنسنے والے خوشیاں کرنے والے اللہ مجالنہ من ہنسنے والے خوشیاں کرنے والے بجو ہنگ مید اخبار کا معنی حضرت گڑھا ہو رہا ہے اکبر ہوں ہم کیا ہے یہ گڑھا اس میں رکھوایا ہے ہم جا ان شاء اللہ قبر کی بات عرض کروں گا کہ قبر کے دونوں معنی ہیں دونوں لغوی ہیں دونوں ہیں یہ گڑھا بھی اور برد بھی یہاں گڑھا مراد ہے گڑھا مراد گڑھے کے اندر وہ جو میں دنالے گاب اچھا جی اور کئی منہ ہوں گے اس دن آلے اوپر ان کے غابا راہون غبار ہوگا غبار ہوگا بابا جا گلم کوفر کے بابا جا مت کو پھر ان پر غبار ہوگا ترہا پوہا پا چڑھ آئے گی ان پر سیاہی چڑھ آئے گی ان پر ان کے منہ پر سیاہی چڑھ آئے گی ہم ذلت یہ لوگ وہی وہ ہیں الکافارا تو منکر الکافارا تو فساد عقیدہ عقیدہ خراب ہے الفجرا بدعمال یہ فساد عمل ہے کیا ہے فساد عمل بد عقیدہ ہے بد عمل ہے سمجھا اللہ بسرحم الرحیم ادھر شمس وب یرت ادھر نجوم ان کا درد و ادھر جیبا لو سرت اضرت پیچھے چاہ جاتا جو میں جو فرمر اومن عقیے گا ان میں ہی ہر انسان اپنے رشتے داروں سے بھاگے گا نفسی نفی کا آنگ ہوگا اب فرمائیں گے کہ ہر انسان حساب و کتاب کے بعد سیدھا اپنے ٹھکانے پر جا کر کھڑا ہو جائے گا جو اس کا ٹھکانا ہوگا جنت یا جہنم سمجھا نا کہ ان شاء اللہ جی آ رہا ابھی پڑھتے ہیں فلاح و سم بالخنس الجوار ول یہ اس کا دعوی صورت ہے سمجھ رہے ہو اچھا حضرت چھ جملے ہیں جہاں ہو کر دس جملے ہیں بارہ بارہ جملے ہیں دیکھو اذا سے قبیرت ایک ویژنجوم کا درد پیدل جبال و سوئے رت ویدل احشار و رتے رت پیدل بہوش و ہوشی رت ویدل بہار و سجے رتھ وید نفوس و زوبے جت وید معودت و سوئے و و ویدل جملے ہیں آرحا. کتنی ہیں بارہ بارہ بارہ وہ تو آگے ہو گیا نا بارہ اچھا چپ کرو چپ کرو چپ کرو بارہ جملے ہیں یہ پہلے چھ جو ہیں یہ جناب نفق اولہ سے پہلے شروع ہو کر نفق اولہ کے بعد تک چلے جائیں گے نفق سانیہ تک اور دوسرے چھ جملے جو ہیں وہ واقعات ہیں نفہ ثانیہ کے بعد تو سمجھ آ رہی ہے بات پہلے چھ جملے کب آئیں گے جب نفہ اولہ ہوگا تو دنیا ابھی قائم ہوگی سور میں پھونگا ہوگا تو یہ کام شروع ہو جائیں گے یہ کام شروع ہو جائیں گے دنیا درہم برہم ہوتی رہے گی یہ کام ہوتے رہیں گے نفے اولہ کے بعد تک چلے جائیں گے دوسرے چھ جملے جو ہیں وہ نفع ثانیہ کے بعد آئیں گے اب کرو مان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس آدمی نے قیامت کا دن دیکھنا ہو وہ عزت شمس و رکھ اور اس کے بعد عزت سماً فاتارت اور اس کے بعد پورۂ تقسیم کو چھوڑ کر عزت سماون شبقت یہ تین صورتیں انسان پڑھے تو اس کو قیامت کا نقشہ سارا سامنے آ جائے گا سمجھ رہے ہو سورت کے اندر قیامت کا پورا نقشہ ہے ادھر شمسو قبیر پنکھے چلا دے گرمی ہو رہا ادھر شمتو کو ہے ادھر شمسو کت تخبی سے منع کرو جب سورج لپیٹ دیا جائے گا میری طرف دیکھو اوپر دیکھو اوپر یہ ہے لپیٹنا پوچھا کہتے ہیں تب ویر کیا کہتے ہیں تقریر اب دیکھو نا وہ ہے تو روشن ہے تو اس کو جو لپیٹ دیا جائے گا تو روشنی بھی ختم ہو جائے گی سمجھ آیا نہیں آیا زو ہے تو روشن ہے جب اس کو جو لپیٹ دیا جائے گا تو روشنی بھی ختم ہو جائے گی جب جبکہ سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب جبکہ ستارے بے نور کر دیے جائیں گے ان کا درد کا بے, بے, بے نور کر دیے جائیں گے یہ کب ہوگا پہلی دفعہ سور میں جب فون دیا جائے گا تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو رہا ہے ویگل جیوال ہو سو جی رس اور جبکہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور جبکہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے پہاڑ تو جو زنزلہ آئے گا نا زمین پر تو پہاڑوں کا جو گلی لائے موٹا وہ زمین کے گڑھوں میں گرے گا جو رقیق ہے وہ اوڑ پڑے گا جہاز میں نے سمجھا دیا ہے اور جبکہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے ایشاروں پہلا اور جب سے دس ماہ کی گابھن اونٹنی بیکار چھوڑی جائے گی اور جب سے دس ماہ کی گابھن اونٹنی محبت محبت عربیوں کو حضرت اونٹوں کے ساتھ محبت تھی پھر اونٹنی جب حاملہ ہوتی اور دس مہینے پورے ہو جاتے تو کبھی اس سے جدا نہ ہوتے اونٹنی کی ولادت بڑی مشکل ہے سارے جانوروں سے زیادہ مشکل اونٹنی کی ولادت ہے سمجھا سی تو یہ مشکل کیوں کہ ہر وقت اس کا خیال کرتے اس کے ساتھ رہتے دھیان کرتے لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب وہ وقت آئے گا تو دس مہینے کی گا بھن جو ان کو بھی لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں اور اب نفسی نفسی ہوگی نا اور جب کہ دس مہینے کی گا بھن اٹھنی ہے وہ پلک چھوڑ دی جائیں گی پیدل وہ سوش اور جب کہ اور واشی جانور جمع کر دیے جائیں گے واشی جانور جمع کیا بات ہے کیا مقصد ہے مطلب دیکھو آپ نے تجربہ کیا ہے یا پتہ نہیں کیا بہار کے لوگوں کو تجربہ ہے کہ جب وہ کوئی آواز ہوگا نا خوفناک ہوئے خوفناک آوازاں ہوئے نا تو جانور جو ہوتے ہیں بکریاں بھینسے بھاگ کر بندوں کے اندر آ جاتے ہیں جہاں بندے بیٹھے وہاں آ جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ واشی جانور جو جنگلات کے جانور ہیں وہ تو انسان کو دیکھ کر بھاگتے ہیں لیکن جب یہ دھماکے شروع ہوں گے نا آبادیں شروع ہوں گی تو وہ واشی جانور جو ہے وہ گھروں کے اندر بستیوں کے اندر آبادیوں ان کے اندر آ جائے اور ڈر کے مارے سمجھا بھائی وہ ادھر بہوش ہو ہو شرت اور, اور جب پہ واشی جانور جمع کر دیے جائیں گے میرے طرف دیکھو بعد اولا ماں نے ادل بہوش ہو شرت کا مانا کیا ہے جب جبکہ واشی جانوروں کو دوبارہ زندہ کیا جائے ہوشیرت کمن دوبارہ زندہ کیے جائیں اور انہوں نے جہاں سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ یہ جو جانور ہیں ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا جب انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر ان کا باقاعدہ حساب کتاب ہوگا جانوروں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کا کیا ہوگا حساب کتاب ہوگا باقاعدہ جس طرح کے بندوں کا حساب و کتاب ہوگا اور دلیل میں وہ حدیب پیش کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اس قیامت کے دن سینگ والی اور بے سینگ والی دونوں کو جمع کیا جائے گا بکریوں کو پھر جس بکری کے سینگ تھے دنیا میں اس کو سینگ لے لیے جائیں گے اور جس بکری کے سینگ نہیں تھے اس کو دے دیے جائیں گے پھر وہ اس کو مارے گی سمجھ رہے ہو تو دنیا کے اندر سینگ والی نے مارا تھا اور اب آخرت کے اندر وہ بے سینگ جو ہے اس کو سینگ دے دیے جائیں گے وہ اس کو مارے گی تو باہر کساس ہوگا اس عدیت کو وہ دلیل میں پیش کرتے ہیں لیکن تمام محققین جل میں حضرت سے جناب ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور دوسرے نام فرماتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھا حشر البہائے میں جا موت ہوا یا موت البہائے میں حسر جانوروں کا مر جانا یہی جی ان کا حشر ہے رفت. ان کو مار دیا جائے گا اس لیے کہ وہ مقلف نہیں ہے حساب و کتاب جو ہے وہ مقلفین کا ہوگا کن کا ہوگا رہی وہ حدیث جیس کے اندر سینک والی وہ فرماتے ہیں کہ یہ جی حقیقت پر محمول نہیں یہ جی تمثیل ہے کہ پورا پورا حساب ہوگا یہ جی تمثیل ہے بطور مثال پیش کیے گا جی کہ حساب پورا پورا ہوگا ورنہ حقیقت پر محمول نہیں ہے بس اس کا مانا بھویا جو میں نے عز کیا اور جبکہ واشی جانور جمع کر دیے جائیں گے یعنی بندو کے اندر آ جائیں گے سمجھا سی ویزل <تصفح> بہار اور سیر اور جبکہ دریا بھر دیے جائیں گے کر دیے جائیں گے ہاں متف دیکھو سورج اور چاند اور ستارے سورج اور چاند اور ان کو بے نور کر کے سمندر میں پھینکا جائے گا سمندر میں تو ظاہر ہے تو آگ ہے نا ساری سورج بھی آگ ہے اور کیا نام ہے اپنے جو ستارے بھی آگ جل رہی ہے یہ نظر آتے ہیں دور سے ایسے چمکنے والے آگ ہے پوری جب یہ پڑھیں گے تو سمندر میں ابال آئے گا کیا آئے گا تو سارے دریا اور سمندر یہ پور ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے پور ہو جانے کے بعد کیا ہوگا وہ آگے آ رہا ہے اگلی چوب کے اللہ بس یہاں اتنی ہے وید بہار و سنجیرت اور جب کہ سمندر پور کر دیے جائیں گے یہ چھ کام جو ہیں یہ نفخ اولہ اور اس کے بعد اب آگے ویژن محفوظ ہو دور یہ کا کام پیسانیہ کے بعد ہوں گے اور جبکہ ارواح کو ملا دیا جائے گا کن کے ساتھ ابدان کے ساتھ کن کے ساتھ ہے؟ ابدان کے ساتھ اب ہم ہر چیز بیان نہیں ہو سکتی یہاں یہ ابھی جو گزرا ہے سمجھا من اجین خالہ کہ خالہ کہم اما تو باقا رہ کے اندر امبیا بھی داخل ہے کون داخل ہے امبریجہ اولجا صدیقین شہادہ کافرین مومنین مبہدین بڑے چھوٹے بوڑھے بچے عورتیں مرد سارے انسان اس میں داخل ہیں کیونکہ بلاذت وفات کے اندر نبی غیر نبی اور ولی غیر ولی کا کوئی فرق ملابی ملابی ملابی نہیں ہے اب یہ جو بات آ رہی ہے نفوصوف بے ججے بھی سارے جہان کو شامل ہے امبریجہ کو بھی سو مدے سنتے ہیں کس طرح سنتے ہیں روح تو ہے نہیں روح تو پڑے گی قیامت نظر کیسے سنتے ہیں ایزل مفت اور جبکہ ارواہجت ملا دیے جائیں گے وہ ابدان کے ساتھ اس کے ساتھ ابدان کے ساتھ جوڑے جائیں گے ایزل مئ اجت اور جب کے بندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا یہ کام کب ہوں گے روح رو بعد میں پڑیں گے نا جی اور سوال جواب بھی بعد میں ہوگا اور جبکہ زندہ درگور کی ہوئی پوچھی جائے گی بے زمبین کو تعلق کے ساتھ کون سے گناہ کے قتل کی گئی تھی وہ سوال ہے یہاں موجودہ جو ہے وہ تو